چلیں جی شروع کریں نکالا نہیں بھی پڑھیں جیل باب ہم. ترجمہ نہیں اردو میں بھی آپ کو آنا چاہیے نا ایسے تو کام نہیں چلے گا نا آپ کو ترجمہ بھی کرنا پڑے گا کہ آپ کو ترجمہ نہیں آئے گا تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا وہ عمل مقاصد و فقط کشف تولاقانح الحجاب کشفی تم زب الخط امن صباب اور جو مقاصد ہیں میں نے تیرے لیے اسے حجاب کو ہٹا دیا ہے ایسا ہٹانا کہ جس سے خطا ثواب سے یعنی غلطی درستی سے ممیز ہو جائے واضح ہو جائے باعد انکانت مستورت انعین نادرین بھی اکثفی جلباب اس کے بعد کہ وہ دیکھنے والوں کی نظروں سے دبیز تہوں میں چھپی ہوئی تھی دبیز کہتے ہیں موٹی کو اکسف موٹی جلباب ایسے تو اوڑھنے کے معنی میں کر جو دنینا من جلابی جلا بی بی مطلب پردہ دبیز پردوں میں چھپی ہوئی تھی این جی اکسف موٹا کثیف سے ہے نا تفضیل اکسف ہیں جلو هذا لا اعظم فائده هذا الفن الذي رجع من المستهديين للرفيع من الاصول بسبب هي چلو وہ ان ہادال ہوا آگم و فائدہ تینگ تنافع صفی حلوم و تناف سہ مدۃ یہ وہ عظیم ترین فائدہ ہے کہ جس میں طالب علموں میں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے آگے بڑھتے تھے کیونکہ لنا تحریرہ ماحول حقوق ہو غایت الطلبات کیونکہ حق بات کو واضح کرنا تحریر کا معنی <تصفح> واضح کرنا یہ مطالبات کی انتہا ہے غایت ہے وہ نہایت الرغبات اور رغبتوں کا مقصود ہے نہایت انتہا معنی ایک ہی ہے لا سن فی مسلی حاد الفن بالخصوص اس جیسے فن میں اللہ دِی رجا قطیر و من مجتحدین رجوع ال کہ جس میں بہت سے مستحدین جس کی طرف رجوع کرنے میں تقلید تک پہنچ گئے ہیں یعنی جو اصول فقہ ہیں وہ ان اصولوں کی تقلید کرنے لگ گئے ہیں بغیر چھان پھٹک کیے منحص ال شعرون لا شعوری طور پر ملکی لا سراعش لا شعوری طور پر باقاعب المتمسکین ابلادلتی بب اب ہی رائے پھر رایل بح بحملۂمون اور اسی وجہ سے بہت زیادہ متمسکین جو ہیں دلائل کو پکڑنے والے جو ہیں ان میں سے اکثر لوگ اسی وجہ سے محض رائے میں واقع ہو گئے ہیں پھر رایل بہت محض رائے میں وہ حملہ علام اور ان کو پتہ بھی نہیں علم ہی نہیں وہ سمئی تو ہو ارشاد الفرول الٰ تحقیق الحق من علم الصول میں نے اس کا نام رکھا ہے فخرول کی رہنمائی علم اصول میں سے حق بات کو ثابت کرنے کی طرف یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ معاملہ یہاں تک آن پہنچا ہے کہ لوگ فقہی ہی قواعد کو فقہی ہی اصولوں کو وہ بت بنا کے پوجنے لگے تقلید شروع ہو گئی ہے بس جو کہہ دیا کسی نے کہ یہ اصول ہے وہ آنکھیں بند کر کے مان لیا خواہ وہ صحیح ہو یا غلط تقلید کی حد تک پہنچ گئے ہیں اچھا اس سے ایک اور بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ وہ لوگ جو مقلدین ہیں وہ الحدیث پہ یہ اعتراض کرتے ہیں آپ بھی تو اصولوں میں تقلید کرتے ہیں کبھی سنا یہ اعتراض وہ کہتے ہیں کہ اصول فقہ میں اصول حدیث میں آپ بھی کیا کرتے ہیں کیونکہ جو اصولیوں نے لکھ دیا وہ آپ مانتے ہیں حالانکہ اصول میں بھی ہم تقلید نہیں کرتے اصول میں بھی ہم تنقید ہی کرتے ہیں اصول صرف وہ مانتے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہوگا مگر نہ نہیں حدسین کے اصول اس لیے تسلیم ہے ہمیں کہ وہ قرآن سے ثابت ہیں حدیث سے ثابت ہے مثال کے طور پہ صحت اور سکم کو پرکھنے کا اصول وہ کیا ہے کہ خبر دینے والا عادل ہو ضابط ہو سند متصل ہو وہ روایت معلل اور شاز نہ ہو پانچ شرطیں اور یہ پانچوں شرطیں ہیں ہم کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث سے منقول ہیں مثلاً ایک آیت ان جا آ فاسقم بھی اسی سے یہ اصول نکلتا ہے جا سے اتصال سند کی شرط نکلتی ہے فاسق سے عدالت کی شرط نکلتی ہے نبا سے حفظ اور ضبط کی شرط نکلتی ہے کیونکہ جس کو حفظ نہیں ہوگا وہ نبا نہیں دے گا وہ تبصرہ کرے گا اور طبی سے عدم شذور اور عدم علت کی شرط نکلتی ہے اسی طرح فکھی قواعد ہیں فکی قاعدے بھی ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے منقول ہیں معصور ہیں مثلا القلیل کالمعدوم لی اختری <الْقُلُّ> حکن یہ قاعدہ ہم مانتے ہیں کیوں اس لیے کہ قرآن و حدیث سے یہ منقول ہیں مثال کے طور پہ اماں معاویہ لا لاما لال معاویہ کنگال بینک کا جنرل منیجر ہے اسے شادی نہ کر لام لاہو اس کے پاس مال ہے ہی نہیں اب یہ تو نہیں کہ اس کے پاس چوانی بھی نہیں تھی ایسا تو نہیں تھا مال تو تھا لیکن تھوڑا تھا تو آپ نے کیا کہہ دیا لاما لاہو القلیل کل محدوم اور اب وہ جام کے بارے میں کیا کہا لا یاداسا اناطی کی وہ اپنے کندھے سے لاٹھ اتارتا ہی نہیں اب چوبیس گھنٹے تو اس نے لاٹھی نہ پکڑی ہوتی تھی سوتے جاگتے مطلب اکثر مارتا پیٹتا رہتا ہے ولا کن کے ہی اسامہ تبن زئی دن اسامہ بن زید سے نکاح کر لے اب جو اس کو یہ کہا کہ معاویہ سلوک اللہ مالا لہو یہاں سے کیا نکلا القلیلقل محدوم اور اس کے بارے میں کیا کہا لا یاد واسع نعت کی ہی اس کے اکثر کو کل سے تعبیر کیا تو قاعدہ کیا نکلا لی رکم کوئی فک ہی ہو اصول فقہ ہو یا اصول حدیث ہم نہیں مانیں گے جب تک کتاب و سنت سے وہ ثابت نہ ہو لہذا ہم پر یہ الزام غلط ہے کہ ہم اصولوں میں تقلید کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہم تقلید نہیں کرتے بلکہ اچھی طرح جانچ پرکھ کے پھر اس کو اپناتے ہیں یا راد کرتے ہیں این جی ہاں لغت <تصف> جو ہے نہ وہ صرف اس میں بھی ہم تقلید نہیں کرتے ابھی اس کا سبق نہیں ہے نہیں تو آپ کو بتاتے کیسے نہیں کرتے وہ پھر دیں گے پہلے یہ سبق پڑھ لیں ورتب تو اللہ مقدم تن مقاصدہ میں نے اس کو ترتیب دیا ہے مقدمے اور سات مقاصد پر وہ خاتمہ تین اور خاتمے پر یعنی اس میں ایک مقدمہ ہے سات مقاصد ہیں اور آخر میں خاتمہ ہے جو مقدمہ ہے فا یہ مشتمل تنفصول اربا وہ چار فصلوں پر مشتمل ہے مدخل الفصل الاول فی تعریفی اصول الفقی و موضوعی ہی و فائدہ ہی وسطمدادی ہی پہلی فصل ہے اصول فقہ کی تعریف اس کا موضوع اس کا فائدہ اور استمداد کے بارے میں الفصل الاولفی تعریفی اصول الفق اصول کی تعریف اور اس کے فائدے اور اس کی استمداد کے بارے میں پہلی فصل اعلم علم انحاد اللفظ اعتبارعینی اس لفظ کے دو اعتبار ہیں آحدہ بے اعتبار اضافی باعتبار اور ایک ہے با اعتبار اضافت اور دوسرا ہے با اعتبار علمیت با اعتبار اضافت یعنی اصول اور فق یہ مضاف مضافلے ہیں اور علمیت کے اصول فق یہ مرکب ہو کے ایک فن کا نام ہے عمل اعتبار الاول جو پہلا اعتبار ہے فی تاج الاء تعریف الادافی ولول اصول ولدافی الیہ وہولفک ہو دونوں حصوں کی الگ الگ تعریف کا محتاج ہے اصول اور فق دونوں کی لی انّا تعریف المرکبب یا توقف ال تعریفی ہی کیونکہ مرکب کی تعریف موقوف ہوتی ہے مفرادات کی تعریف پر ضرورت توقفی معرفتِ الکلی المعارفت اجزا ہی کہ کل کی معرفت اس کے اجزاء کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے جس طرح سے اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے مرکب کی تعریف کرنے کے لیے اس مرکب کے اجزاء کی تعریف کی جائے الگ الگ جز کو سمجھا جائے تعریف الضافاتی اور اضافت کی تعریف کی بھی محتاج ہے کیوں لاحب منزل جز از کیونکہ یہ بھی سوری جز کے قیم مقام ہے ایک ہے مضاف اور ایک ہے مضافل ہے ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ کیا ہے اضافت کی تو مضاف کو سمجھنا بھی ضروری ہے مضاف علیہ لفظ کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت اضافت ہے اس نسبت کو سمجھنا بھی ضروری ہے عمل مضاف جو مضاف ہے وہ کیا ہے لفظ اصول فل اصول جم اصلن تو وہ اصول ہے جو اصل کی جمع ہے وہ فل لغتی ماں یم بنی علیہ غروح لغت میں اصل اس کو کہتے ہیں جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد ہو و فل اور اصطلاح میں یو کال راجی ولمستی ولقاید و دلیل یہ راجح مستحب قاعدہ کلیہ اور دلیل ان سب معنوں میں یہ لفظ آتا ہے ول اوفل مقامی اور اور ہمارے اس مقام یعنی علم اصول فقہ کے جو زیادہ موافق ہے وہ کہ ہے لفظ دلیل چوتھا راجح مستصحب قائدہ کلیہ اور دلیل یہ چار معنی ہیں اصول کے مستصب وعلیکم السلام الحمد للہ آگر صحیح اجے آختے لینڈ درشاد الفول عزیز وہی ہے گی ان بچ لواں دور ادھر تھی پکا لے لون مرچ پا کے آ کر پھر بلا چڑھتے ہیں ٹھیک ہے ਵੇਰਨ ਪੰਜ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇਣਾ ਮਨ ਹੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਬੁਸਰੀ ਕੇ ਕੌਣ ਅਮਰਿਕਾ ਆਸ ਠੀਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੰਨ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਤੋ ਵਦਨ ਉਹ ਬਡੇਰਾ ਬੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋ سب اچھا ہے ہاں جی مستصب یہ آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پہلے پڑھی نہیں استحصاب حال یہ باقاعدہ ایک دلیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے استصحاب استصحاب ایک دلیل ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی حالت کسی بھی چیز کی ایک فطری اور ابتدائی جو حالت ہوتی ہے اس کو استصحاب حال کہتے ہیں اس کو مستحب بطور دلیل پیش کرتے ہیں اس میں فقی مسائل میں اس کا انتباق کئی جگہوں پر ہوتا ہے اجتصاب کا کہ جب تک ایک نئی حالت اور کیفیت بنانے کے بارے میں دلیل نہ ہو تو جو ایک فطری حالت ہے بندہ اسی پہ رہے اب مثال کے طور پر نماز شروع کرنے سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے جب کھڑے ہونا ہے ہاتھ کدھر ادھر رکھنے ہیں فطری حالت اجتساب حال نیچے ہی ہوں گے اب یہ نہیں کہ پہلے آٹھ سار پہ رکھنے ہیں پھر رکھوڑی دین کر کے اور ہاتھ باندھنے ایسی بات تو نہیں ہے جب تک کیفیت نہیں بنانے کی دلیل نہیں آئے گی اس کے لیے دلیل کیا ہوگی اجتصاب ٹھیک ہے یہ مستصب ہوتا ہے تو چونکہ ہمارا یہ موضوع کیا ہے اصول فقہ اس میں جو چوتھی بات ہے الدلیل تو اصول الفق کا معنی ہم کیا کریں گے دلائن الفق وقع دقیر اور کہا گیا ہے اب اس نے یہ بات بتا دی ہے کہ یہاں پہ درست بات دلیل ہے نقل عن ن نقل انلمغغوی خلاف خلافلی کہ یہاں پر لغوی معنی سے جو نقل ہے وہ اصل کے خلاف ہے ولا ضرورت ہونا تلج الی اور ضرورت یہاں پر نہیں ہے کہ جس کی طرف مجبور ہوا جائے تلج او ہی جس کی طرف لہ ان المبیناقلی یا کم بینا الحقمی الدلی کیونکہ جو عقلی امبنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کم بنا الحکمی علا دلیل ہی حکم کو اس کی دلیل پر بنیاد رکھنے کی طرح عقلی طور پر کسی چیز کی کسی دوسری چیز پر جو بنیاد رکھنی رکھنا ہوتا ہے وہ حکم کا دلیل پر بنیاد رکھنے کی طرح ہوتا ہے یار تحت مطلق المبنا وہ بھی مندرج ہوتا ہے مطلق امبنا کے امبنا مطلب بنیاد رکھنا لینا یشم الامبنا الحصی کیونکہ وہ حسی امبنا کے حسی بنیاد کے بھی اوپر مشتمل ہوتا ہے جس طرح کہ کم بنا الجداری اساسی ہی جیسے کہ دیوار کی بنیاد ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہم تو اس کو بنیادی کہتے ہیں اساس کو بھی ولابنا العقلی کم بینا الحکمِ اللہ دلیل ہی اور عقلی جو امبنا ہے یہ بھی کم بینا الحکمی اللہ دلیلی حکم کو دلیل پر بنیاد رکھنے کی طرح ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ کیا ہے اصول الفک ہی اصول الفق اور اصل کا ہم نے کیا معنی کیا ہے لغت میں اصطلاح میں نہیں لغت میں ہاں جس پر کسی دوسرے کی امبنا ہو بنیاد ہو جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد ہو یہ معنی ہے لغوی اس کا یہ کیا ہے لغوی معنی تو لغت میں چونکہ کسی دوسری چیز پر بنیاد رکھنے کو کیا کہتے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں اصل کہتے ہیں جس پر بنیاد رکھی جائے اور بنیاد رکھنے کو کیا کہتے ہیں تاصیل کیا کہتے ہیں بنیاد رکھنا تاثیل سواد کے ساتھ اصل سے کہتے ہیں تاثیر الاصول اصولوں کی بنیاد رکھنا تحصیل بنیاد رکھنا تو جس طرح دیوار اپنی وہ زمین کی تہ میں چھپ چھپی ہوئی اینٹوں پر اس کی بنیاد ہوتی ہے اساس پر دیوار کی بنا ہوتی ہے بالکل اسی طرح جو حکم ہے حکم کی بنیاد بھی کیا ہوتی ہے دلیل پر دلیل پر بنیاد ہوتی ہے حکم کی جو دلیل ہوگی دلیل کے مطابق کسی چیز کا حکم ہوگا علما کا نا مدافع الفک ہی ہونا اور جب یہ اصل جو ہے اس لفظ اصول فکا کی طرف مضاف ہے وہ ہوا معلی جن یہ کیا ہے ایک عقلی معنی خارج میں حص کے ساتھ تو نہیں نہ نظر آتا یہ کیا ہے معقول معنی ہے کیا ہے یہ صرف عقل میں اور دماغ میں ہی ہے نا دلہ اندل مرادل مُرادہ المبنا العقلی تو اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو امبنا ہے بنیاد رکھنا ہے یہ خارج میں بنیاد نہیں رکھی بلکہ یہ کیا ہے امبنا عقلی یہ عقلی بنیاد ہے کہ ہم نے اپنے عقل سے اپنے دماغ میں ہی اس پر بنیاد رکھی ہے تو جو فکی قاعدے اور اصول ہیں ان اصولوں پر احکام کی بنیاد ہے اور یہ بنیاد کدھر ہے ہماری امبنا کیا ہے عقلی ہے حصہ نہیں یہ امبنا کیا ہے عقلی یعنی لفظ اصل کا معنی جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے وہ بنیاد کیا ہوتی ہے حصہ وہ کیا ہوتی ہے حصہ تو یہ اس معنی سے تھوڑا سا مانا کیا ہے یہ خارج ہے شروع میں اس نے کیا کہا ہے قد قیلا ان نقل انلمغی ہونا خلاف الاصلی ٹھیک <تصفح> ہے یہ یہاں پہ بنیاد کیا ہے حصی نہیں بلکہ عقلی وہاف ہی وح الفک ہو مداف ال ہے فک فہ و فلغت لغت میں فک کہتے ہیں سمجھ کو فہم کو سمجھ کو پھر اصطلاحی اور اصطلاح میں العلم بلاحکامی شرعیتی انعدلتی تفصیلیت بل استدلال استدلال کے ذریعے تفصیلی دلائل سے استدلال کے ذریعے احکام شرعیہ کا علم تفصیلی دلائل سے استدلال کے ذریعے احکام شرعیہ کا علم یہ کیا ہے فق اصطلاح میں فقہ کس کو کہتے ہیں تفصیلی دلائل سے استدلال کر کے احکام شرعیہ کو جاننا یہ کیا ہے فکر یہ جو اس نے پہلی تعریف کی ہے اس کو یاد رکھنا ہے وکیل اتستیق و بھی امال مقلفین التی تقصد لل یہ علی فلام ہے یا صرف لا ہے لا, لا, لا ہے ہاں لال اعتقاد کہتے ہیں کہ یہ مکلفین کے اعمال کی تصدیق ہے اللہ کی جن کا قصد کیا جاتا ہے محض اعتقاد نہیں اور کہا گیا مار فتح نقصی مالا ہومہ علیہ نفس پر کیا اس واجبات ہیں اور کیا اس کے حقوق ہیں عملی طور پر اس کا نام ہے فک اور کہا گیا ہے اعتقاد الاحکام شرعیۃ الفرعیت الطیحت تفصیلت تفصیلی دلائل سے شریعت اپنا فرعی شریعت کے فرعی احکام کا اعتقاد تفصیلی دلائل سے شریعت کے فرعی احکام کا اعتقاد یہ فقہ ہے وقیل اور کہا گیا ہے وہ جملہ تمعلوم بھی احکام شرعیۃ یستد الحا اور کہا گیا ہے کہ یہ احکام شرعیہ جو ہیں جن احکام شرعیہ سے ان کے عین پر استدلال کیا جاتا ہے ان علوم کے مجموعے کا نام ہے یو علم بسترار ان اللہ الدین کہ جو جن کا معلوم فدین ہونا معلوم ب ضرور ف الدین ہے یعنی کہ جو چیزیں دین میں لازمی طور پر معلوم ہی ہوتی ہیں اب ایک بندہ مسلمان ہو اور اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ اللہ ایک ہے اب اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یہ کیا ہے یو علم بسترار معلوم ب ضرور فدّین ہے اس کو کہتے ہیں معلوم ب فی فدین کہ دین میں یہ بات لازمی طور پر معلوم معلوم ہے بندہ مسلمان ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ نماز فرض ہے ممکن ہی نہیں نماز کی فرضیت معلوم فی ب ضرورہ ہے وکیل اور کہا گیا ہے ہوا جملہ تمن العلوم وہ ان علوم کا مجموعہ ہے بے حکام شرعیتن احکام شرعیہ کے ساتھ استدلعان یہاں جس کے اعیان پر کیا کیا جاتا ہے استدلال کیا جاتا ہے یو علم بست اللہ بن دین جو اشتہاری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز دین کا حصہ ہے ہیں جی لا لکھا ہوا ہے ایک منٹ ثت ہے اگر لا ہوگا تو پھر یعنی کہ ایسے مسائل جو دین میں ضروری طور پر معلوم نہیں ہیں پھر یہ تعریف زیادہ بہتر بن جائے گی لا ہونا چاہیے ادھر لا علم بسترارن اللہ حامن الدین کیونکہ جو لازمی طور پر معلوم ہے ان کے لیے تو استدال کی ضرورت نہیں ہوتی تو لا ہونا چاہیے ادھر ادھر نہیں ہے میرے پاس چلو آگے ہیں اس پر اعتراض ٹھیک ہے تو کہ ہر ایک پر تاریخ پر اعتراض ہے اور اس کا وہ یہ وہ سارا اس کو چھوڑیں فی الحال آپ کیا کریں گے کہ ایک تو اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اصول فکر کی تعریف لقا بھی اور اضافت کے اعتبار سے بھی تعریف اصول اور فکر کی اس نے الگ الگ کی ہے ٹھیک ہے اصول لغوی تعریف اس کی جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد ہو اور اصطلاحی تعریف ساری باتیں کریں نا راجح استصحاب قاعدہ کلیہ اور دلیل اور ترجیح نے کس معنیٰ کو دی ہے دلیل کو آگے آ جائیں لفظ فکر اس کی لغوی تعریف کیا ہے الفہم لغت میں فہم کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں العلم بالحکام شرعیہ ان یہ تفصیلیہ العلم بالحکام شرعیہ انعدلت یہ تفصیلیہ تھی استدلال،, استدلال کے ذریعے تفصیلی دلائل سے حکام شرعیہ کا علم یہ کیا ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے جو آگے مزید تعریفیں ہیں ان کو یاد رکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے یہ جو بنیادی موٹی بات ہے اس کو یاد رکھیں بس باقی آپ کو آنی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی ہے جو دوسری تصدیق بھی اعمال المقلفین مقلفین یہ اگر کوئی پیش کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی تعریف ہے اور یہ غلط کیوں ہے اس کا اعتبار کیوں نہیں ہے یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے لیکن زبانی یاد کرنے کی وہ پہلے والی تعریف ہے جو درست ہے وہ آگے آ جاتی ہے باتیں